اللہ پاک کے ایک نیک بندے کہیں جا رہے تھے کہ ایک شخص نے ان کو تماچا رسید کر دیا جواباً اس شخص سے کہا کہ اگر میں چاہوں تو تماچا مار سکتا ہوں اگر چاہوں تو تمہیں عدالت میں لے جاؤں مگر میں ایسا نہیں کروں گا بلکہ اللہ اللہجل نے بروز قیامت مجھ پر خصوصی کرم فرمایا اور آپ کے حق میں میری سفارش قبول کر لی تو میں آپ کے بغیر جنت میں قدم نہ رکھوں گا مدنی چینل کے ناظرین کیا آپ جانتے ہیں یہ عظیم شخصیت کون ہیں اس عظیم شخصیت کو دنیا اسلام امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتی ہے آپ کا نام نعمان بن ثابت ہے چاروں آئی کرام میں آپ تابعی بزرگ بھی ہیں ستر ہجری میں عراق کے مشہور شہر کوفہ میں پیدا ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مسلسل تیس سال روزے رکھے اپنی زندگی میں پچپن حج کیے آپ ماہ رمضان میں اکسٹھ قرآن پاک ختم کیا کرتے چالیس سال عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی کثرت سے رائے خدا میں خیرات کرتے اور خیر خواہی کی نیت سے کسرت سے قرض دیتے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس علم دین کا زبردست ذخیرہ تھا اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت زیادہ عقل من تھے اور اسی سال کی عمر میں دو شعبان المعظم ایک سو پچاس ہجری میں وفات پائی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار پر انوار بغداد میں مرجائے خلائی کے امام اعظم کے حالات زندگی پر اور بھی بہت کچھ آپ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے تحریر کردہ رسالہ اشکوں کی برسات میں پڑھ سکتے ہیں جس کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ڈبلو سے اس رسالے کو ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے اللہ وجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے کے ہماری بے حساب مغفرت ہو محمد وکاس اتاری مدنی چینل باب المدینہ کراچی